اسی دوران دفاع کرنے والی فوج کے سپاہ سالار اعظم جس ٹین کو کاری زخم لگے اور وہ میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا سلیبی فوج جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی اپنے سپاہ سالار کے زخمی ہونے سے اس کی رہی سہی طاقت بھی جواب دے گئی جس ٹین جو ایک کشتی پر سوار ہو کر میدان جنگ سے فرار ہو گیا اس کے بعد قسطنطین نے بذات خود فوج کی ذمہ میں قیادت اپنے ہاتھ میں لی بادشاہ نے بہت کوشش کی کہ اپنی مایوس فوج کو ثابت قدمی پر امادہ کرے لیکن جنگ اسلحوں کے زور پر نہیں بلکہ حوصلوں کے ساتھ لڑی جاتی ہے اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی جس وقت قسطنطین میدان جنگ میں اپنی فوج کی ہمت بڑھانے کی بھرپور کوشش میں مصروف تھا ایک اسی لمحے سلطان محمد فاتح ننگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑی جگر سوزی سے خود دشمن پر حملے کر رہے تھے اور سلیوی فوج کے جذبوں کو پست کر رہے تھے نے شہر کے ایک اور حصے پر اپنے حملے جاری رکھے ہوئے تھے اور ان کے بہت سے سپائی فصیلوں پر چڑھنے بلکہ بعض برجوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے فاٹک پر موجود دفاعی فوج کا خاتمہ کر کے عثمانی اس پر اپنا جنڈا لہرا چکے تھے راستہ بنتے ہی عثمانی لشکر بڑی تیزی سے شہر میں داخل ہونے لگے خدی نے شہر کے شمالی پر جب جنڈا بھی مایوس ہو گیا. اور اسے یقین ہو گیا کہ اب دفاع بے سود ہے اپنا شاہی لباس اتارا عام سپاہی کا لباس پہنا تاکہ پہچانا نہ جا سکے اور اپنے گھوڑے سے نیچے چھلانگ لگا دی اور اس جگر سوزی سے برسرے بیکار ہوا کہ بڑے بڑے بہادروں کا پتہ پانی ہو گیا بالآخر یہ سلیبی بادشاہ جوان مردوں کی طرح میدان جنگ میں قتل ہوا قسطنطین کی ہلاکت کا سنتے ہی جہاں عثمانی مجاہدین کے جوش و جذبے میں بے پناہ اضافہ ہوا وہاں دفاع کرنے والے سلیبیوں کے عزائم بھی ختم ہو کر رہ گئے عثمانی مجاہدین مختلف مقامات سے شہر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے قیادت نہ ہونے کے بعد دفاعی فوج کے سپاہی بھی بھاگ نکلنے کو ہی عافیت سمجھنے لگے اور اس طرح مسلمان قسطنطینیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی ان لمحوں میں اپنی فوج کے ساتھ تھے مجاہدین کے خاندانان انہیں مبارکباد دے رہے تھے اور وہ جواباً کہہ رہے تھے الحمد اللہ کریم شہدہ پر رحم فرمائے اور مجاہدین کو شرف و عزت عطا کرے یہ پوری قوم کے لیے فخر کی بات ہے پوری ملت اسلامیہ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالیٰ شہر میں داخل ہو کر گھوڑے سے اترے اور انہوں نے زمین پر اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ شہدہ پر اپنی رحمت نازل فرمائے پھر انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی اور شہر کو اسلام بول کا نام دیا یعنی اسلام کا شہر یا اسلام آباد سلطان نے اپنی فوج کو لوٹ مار سے روک دیا اس کے بعد وہ کلیسا آیا سفیہ کی طرف متوجہ ہوئے وہاں نماز شکرانہ ادا کی اور اس گرجا کو مسجد میں تبدیل کرنے کا حکم دیا اس میں نماز عصر ادا کی اس وقت بعض رومیوں نے بھی قبول اسلام کا اعلان کیا سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے قسطنطنیہ کا جو نام اسلام بول رکھا ہے یہ صوتی اور مانوی مناسبت سے رکھا ہے اس لیے کہ سلطان سے دو سو سال پہلے یاقوت ہموی نے اپنی کتاب موجم البلدان جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو میں لکھا ہے کہ قستنطین اعظم نے اسے دارالحکومت بنا کر اس کا نام قستنیہ رکھا جسے آج کل استنبول کہتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ یہ شہر پہلے سے مسلمانوں کے ہاں استمبول یا استنبول کے طور پر مشہور تھا یعنی دو سو سال پہلے کی یہ بات ہے اس لیے یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ قطنطنیا کا نام استنبول بدل کر محمد فاتح نے رکھا ہے نہیں پہلے سے اسے استمبول کہا جاتا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ قست اعظم نے تین سو تیس عیسوی میں قدیم شہر بیزنتیم کو کان اسٹین ٹینوپولس یا قسطنیہ کا نام دیا تھا مگر عام طور پر اسے پولین یعنی اندرون شہر کہا جاتا تھا جسے مقامی لہجے میں اسٹامبول کہتے تھے عرب اسی کو معرب کر کے اسٹام یا استمبول کہنے لگے یعنی سواد اور تو کے ساتھ استمبول یا سین اور تا کے ساتھ استنبول کہنے لگے ان معلومات کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس شہر کو استنبول نام دیا یہ بات غلط ہے یاقوت جن کا انتقال 626 ہجری میں ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ معلومات لکھی ہیں کہ اس شہر کو اس وقت بھی آئیس اور مقامی لہجے میں استنبول کہا جاتا تھا خلاصہ یہ ہوا کہ سلطان محمد فاتح نے آواز اور معنی کے لحاظ سے استنبول کی جگہ پر اس کو اسلام بول قرار دیا یعنی اسلام کا شہر اسلام آباد یا مدینت الاسلام اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے اور استنبول کو اللہ تعالیٰ حقیقی معنی میں اسلام کا شہر بنا دے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ رواداری میں بے مثال تھے یا ان کی رواداری ہی تھی کہ انہوں نے عیسائیوں کو بے روک ٹوک اپنی مذہبی رسوم ادا کرنے کی اجازت دی انہوں نے ان کے گرجاؤں اور عبادت گاہوں کو امان دی اور انہیں اپنا پادری اور بشپ یعنی بڑا پادری انتخاب کرنے کا بھی حق دیا چنانچہ انہوں نے مسیحیوں کے سرکردہ افراد کو جمع کیا جنہوں نے جنادیوس کو اپنا پاپا منتخب کیا سلطان نے اس کے انتخاب پر اعتماد کا اظہار کیا اسے رومیوں کا رئیس مقرر کیا اور اس کی حفاظت کے لیے باقاعدہ ایک مسلمانوں کا حفاظتی دستہ بھی اسے عطا کیا نیز اسے رومیوں کے مخصوص دیوانی اور فوجداری مقدمات کے فیصلے کرنے کا بھی اختیار دیا اور اس کے ساتھ ہی کلیسا کے بڑے عہدے پر مشتمل ایک مجلس تشکیل دی گئی اور صوبوں میں ان کے ماتحت جو پادری تھے وہ بھی اسی اختیار کے حامل قرار دیے گئے